ان سے مقصد یہ ہوگا کہ وہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے عاجریاں اور زاریاں کر رہے ہیں یہ دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم کا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور مصائب کا شکار ہوئے اور ہمیں ہی پکارتے رہے ابراہیم نے کہا میں جانے والا ہوں بلا ربی ہے ہے سو امارانی ربی جس طرف میرا رب مجھے حکم دے گا سیاح وہ مجھے راستہ دکھائے گا ملک کے شام رانے عض بیت المقدس نور اور سارا ساتھ رب حبلی منصالح اے میرے رب خست مجھے ایک نیک بیٹا ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو حوصلے والا ہوگا پلماں بالا کا پھر جب وہ پہنچا ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو تو حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح رہا ہوں پانزور مازا ترا پس توں دیکھ تیری کیا رہے کہا اسماعیل نے اے میرے باپ گر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے علامہ اسلم پھر جب دونوں باپ بیٹا نے حکم مان لیا وطلجین اور ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا جبین کے بارے جبین پیشانی کے دائیں اور بائیں والے حصے کو کہتے ہیں سامنے والے حصے کو جب ہا کہ جس طرح پہلو کے بل جانور کو لٹایا جاتا ہے ابراہیم کر سب دفتر رو یا تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ان نا کزال کرنا ہم اسی طرح بجلا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو بے شک یہ واقعہ جو ہے البتہ آزمائش تھی ظاہر اور سری وفدی ناؤبن عظیم اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں دیا ایک بڑا طبیعہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کئی الہام جھوٹے خواب جو اس نے بیان کیے وہ جب جھوٹے ثابت ہوئے تو اس نے اس واقعہ کو پیش کیا کہ دیکھو ابراہیم نے بھی تو دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کیا لیکن کیا تو کوئی نہیں ہوا تو کوئی نہیں اس کو اس نے اپنی جھوٹے خوابوں پہ دلیل بنائے تو ذہن میں رکھیے یہاں خواب یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا نا انی کا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میں نے ذبح کر دیا گلا کاٹ دیا یہ نہیں دیکھا تھا بلکہ یہ دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں تیار کیا ہے لے گیا ہوں اور پھر اللہ خود کہتے ہیں کد صدک تو جب اللہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ خواب بھی جھوٹا تھا کتنی زیادتی کی بات ہے دوسری بات اناضا اللہ المبین یہ امتحان تھا آزمائش تھی یہ امتحان اس وقت بنے گا جب ہم یہ مانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے حالات کا علم نہیں تھا یہ نہیں علم تھا کہ بیٹے نے بچ جانا ہے دمبے نے آ جانا ہے اسماعیل کو ایک خراش بھی نہیں آنی یہ ان کے علم میں نہیں تھا اگر انہیں یہ سارا پتہ ہوتا کہ اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی اور اس کی جگہ دمبا آ جانا ہے تو پھر یہ امتحان نہیں بنے گا الیاز بلّہ درامہ بن جائے گا کسی کو یہ مسئلہ سمجھانا ہو کہ انبیاء آنے والے حالات کو نہیں جانتے اس کو بطور استدلال پیش کرنا چاہیے انشاءاللہ جو منیب لوگ ہیں ان کے ذہن چکرا جائیں گے وہ ترک نہ لے اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر پچھلوں میں سلامتی ہے ابراہیم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک و کاروں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اس کو بشارت دی تھی اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک و کاروں میں سے وبا رکنا علیہ اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم پر اور اسحاق پر وہ خود دعائیں مانگ رہے ہیں آجلیاں کر رہے ہیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور جتنا کچھ ان کے ساتھ انعامات ہوئے وہ سب ہم کرنے والے ہیں لہٰذا وہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہیں وہ منظریت عما اور ان دونوں کی اولاد میں موسن کچھ تو نیکوکار ہوں گے وہ ظالم النفسی مبین اور کچھ اپنی جان پہ کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہوں گے یعنی ان کی اولاد میں اچھے لوگ بھی ہوں گے مشرقین اور مباحدین اور برے لوگ بھی ہوں گے مشرقین ولقد و بہار تیسرا اور چوتھا قصہ حضرت موسا اور ہارون ہم نے احسان کیا موسا اور ہارون ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قومل کربل عظیم بڑے غم سے نثر نہ ہم نے ان کی مدد کی پھر وہ ہوئے غالب اور ہم نے ان کو کتاب دی تھی المستبین واضح مفصل وہ اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی سراط مستقیم کی ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر پچھلوں میں سلام و اور ہارون پر ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے تو یہ ان پر انعامات کی جو بارش برس رہی ہے یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں وہ شفیع غالب نہیں ہیں بنا الیاس لمن المرسلیم پانچواں قصہ حضرت الیاس کا اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے جب کہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے اللہ تگون منا شرک شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو بالن کیا تم پکارتے ہو بال بوتھ کو بتدر احسن الخال اور چھوڑتے ہو سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو بال قومی الیس کے معبود کا نام بت کا نام ہے اس کی لمبائی کہتے ہیں چوبیس گز تھی چار سو مجاور اس پہ بیٹھا کرتے تھے کرتبی نے لکھا کہ شیطان اس بت کے اندر داخل ہو کر باتیں کیا کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے معبود کی طرف سے ہو رہا کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو سب سے بہترین بنانے والے کو یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے حضرت کے لیاز تو ساری زندگی ہماری عبادت کی دعوت دیتے رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے پذبو ہو پھر قوم نے ان کی تقریب کی پائن و ضرون بس بے شک و جہنم پہ حاضر کیے جائیں گے مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہوں گے یہ استثناء ہے یا تو استثناء متصل مان لیں اور قزبو سے کر لیں یعنی جو قوم کے مخلصین تھے انہوں نے نہیں جھٹلایا یا اسے اطنا مان لیں فا لم و سے کہ وہ سارے کے سارے جہنم پہ حاضر کیے جائیں گے لیکن جو مخلص مواحد بندے ہوں گے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے و ترکنا فی الآرین سلام ال یاسین حضرت لوت کا اور بے شک لوت رسولوں میں سے تھے نہ ہو جب ہم نے ان کو بچایا اور ان کے گھر والوں کو سب کو ہلاک رہ کر دیا پچھلوں کو وَإنَّكُمْ اے مشرقین مکہ اور اے مشرقین مکہ بے شک تم گزرتے رہتے ہو الم قومِ لوٹ کی بستیوں پر مصبحین کبھی صبح کے وقت کبھی لئی کبھی رات کے وقت اب علاقہ عقل کیوں نہیں کرتے یعنی جب تجارت کرنے کے لیے تم ملک شام کی طرف جاتے ہو تو راستے میں یہ بستی آتی ہے کبھی اس بستی کے قریب سے دن میں گزرتے ہو کبھی رات کو گزرتے ہو دیکھتے نہیں ہو ہم نے کس طرح تباہ کیا تو حضرت لود جو تھے ان کو ہم نے بچایا تھا ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا وَإِنَّ لَمِنَ اور بے شک یونوس رسولوں میں سے تھے اس آپا کا جب وہ بھاگ کر گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف ما بس وہ قرآا اندازی میں شریک ہوئے فکانزین مغلوبین پھر ہو گئے مغلوبین میں سے دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے یعنی دریا میں پھینک دیے گئے پھر رکما بنا لیا ان کو مچھلی نے وہ ہوا ملیم اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے ملیم نفسا سورت یونس میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت یونس نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا قوم کے سامنے کہ تین دن تک تم پر عذاب آ جائے گا اگر تم ایمان نہ لائے تو قوم پھر بھی نہ مانی تیسرے روز حضرت یونسو اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے ذہن میں یہی تھا کہ تین دن کا وعدہ ہے تین دن گزر رہے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں اب عذاب آیا سو آیا تو بغیر اللہ کی اجازت کے وہ بستی سے نکل گئے ادھر قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ ایمان لے آئے توبہ کی انہوں نے گڑ گڑا کے ایمان لے آئے اور اللہ نے اس بستی سے عذاب کو اٹھا دیا تو حضرت یونس بھاگے اور کوئی دریا کا راج کرنا تھا تو کشتی میں بیٹھ گئے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے ہیں کہ بغیر اللہی کے میں کیوں نکلا فل اگر وہ نہ ہوتے باقی بیان کرنے والوں میں یعنی لا الہ الا انت کا یہ دعائیں انہوں نے پڑھی وہاں اگر وہ یہ دعائیں نہ پڑھتے لاب تو رہتے مچھلی کے پیٹ میں علاو میں یوگاسون قیامت کے دن تک وہ تو خود مصیبتوں میں گرفتار ہیں ہمیں پکارنے والے ہیں ہماری تصویریں کرنے والے ہیں نبز نہ ہو ہم نے ڈال دیا ان کو کھلے میدان میں وہ ہوا اور وہ بیمار تھے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے گوشت نرم ہو گیا تھا بال اور ناخن تک جڑ گئے تھے امبت نہ آلے اور ہم نے اگائی اس پر شجرتن بیل میں یقین کدو کی بڑے بڑے کدو کے پتے ہم نے زمین میں اگائے اور ان پتوں نے ان کے جسم کو ڈھانپا تاکہ کیڑے مکوڑے مکھیاں ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے وہ ارسل نہ ہو اور ہم نے بھیجا تھا یونس کو الفن ایک لاکھ آدمیوں کی طرف یا اس سے بھی زیادہ جس بستی کی طرف وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے وہ ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی آ پھر وہ ایمان لے آئے جب عذاب کے آثار دیکھے پر ہم نے ان کو نفع دیا الہین ایک وقت مقرر تک یعنی موتف تہم سے ہے ملائکہ کے حالات کا وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا و صفن اس کا ارادہ ہو رہا ہے پسپوچ ان مشرقین سے کیا رب کے لیے ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے ہیں بیٹے وہ کہتے تھے نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح باپ بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے چاہے اسے قرض لینا پڑے اور بیٹی کی بات ضرور مانتا ہے اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی بات ضرور مانتا ہے یہ شفیع غالب ہے اتخذ اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقی بیٹے نہیں مانتے تھے بلکہ وہ کہتے بیٹا بنا لیا یعنی بیٹوں کی طرح سلوک کرتا ہے اللہ ان سے دلیل اس کی سورت توبہ میں ہے آپ نے پڑھا ہوگا یہودیوں کے علماء کہنے لگے اللہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں آہب باہ اور اس کے محبوب ہیں وہ جو کہتے تھے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں تو کیا مطلب تھا بھی اللہ کی بیوی کے وطن سے نکلے نہیں مطلب تھا بیٹے سے مراد ہے کہ جس طرح باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے اور کچھ اختیار باپ اپنے بیٹوں کے سپرد کر دیتا ہے یہ دکان بھائی پہ بیٹھا کر میں ذرا لیٹ آؤں گا تو جا کے دکان کھول جس طرح کچھ اختیار باپ اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے اس معنی میں بیٹا کہتے ہیں یا جس طرح باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی بات کو نہیں موڑتا اللہ بھی ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا اس معنی میں بیٹا کرنے کیا رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ام خلقنا نل ملا کیسی سادہ سی بات کی ہے اللہ نے کیا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو اناسن عورتیں وہم شاہدون اور یہ وہاں موجود تھے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مونز ہے اللہ سنو انہم من ہند وہ جھوٹی تومت لگاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ نے اولاد بنا لی و انہم لاضروں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں استفل بنا دے البنی کیا اللہ نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر مالکم کئی فتح کم تمہیں کیا ہو گیا ہے کس طرح کی فیصلے کرتے ہو کس طرح کا انصاف کرتے ہو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور میری باری آئی تو فرشتوں کو بیٹیاں بنا کے میرے سامنے پیش کرتے ہو فالات لا کروں نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو امل تم سلطان و مبین کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے واضح فاتو کتابکم لے آؤں کتاب تم صادقین اگر تم سچے ہو نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے بینا و مینا و مینا جنت نسبا حالات جنات اور انہوں نے بنایا اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسبن رشتہ ناتا نا بطن بتن ہے العبادت جب انہوں نے جنوں کی عبادت شروع کی جنوں اور رب کے درمیان انہوں نے رشتہ ناتا بنی کرتبی نے لکھا کہ بعض مشرقین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور ان کی مائیں جو ہیں نا وہ شاہان جنات کی شہزادیاں ہیں ان کی مائیں جو ہیں وہ شاہان جنات جنوں میں جو بادشاہ ہیں ان کی شہزادیاں ہیں تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کا تو ظاہر بات ہے پھر مائیں وہ بنی تو وہ اللہ کیویاں علی آز و اللہ ہوگی بنایا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ ناطا ولاکت عالمت جنہ <الْجِنَّة> حالانکہ شیطان جن جانتے ہیں انہوں ضرور کہ وہ جہنم پہ حاضر کیے جائیں گے تو میرے ساتھ رشتہ ناطا ہوتا تو یہ جہنم پہ حاضر ہوتے سبحان اللہ پاک ہے اللہ اما یس ان باتوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی نہیں موڑتا یہ شفیع غالب ہیں اور اللہ ان سے بیٹوں کی طرح پیار کرتا ہے اللہ عباد اللہ علمخلسین استثناء منقطع ہے لامحظر سے جن جانتے ہیں کہ وہ جہنم پہ حاضر کیے جائیں گے مگر ان میں سے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ جہنم سے بچائے جائیں گے یا اس کا تعلق ہے جادو بینہ و بین جنت نصبا کہ یہ شرکیہ اور گندہ عقیدہ چند لوگوں کا ہے اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے انا گس <تابدون> اے مشرقین تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی مان تمہ لے بے فاتا تم نہیں ہو اللہ کے خلاف کسی کو والے تم کسی کو نہیں بہکا سکتے ہو ہمارے بندے کو اللہ من سال جہیم جح مگر اسی کو جو جہنم میں جا بیٹھا جس پہ مہر لگ گئی وما منا اللہ لگو مکام معلوم ادا حالات ملائکا دوسری بات وما منا اے تکول <الْمَلائكا> ملائکا کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے ایک ٹھکانہ معلوم ہے یعنی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور بے شک ہم غلاموں کی طرح سفے باندھنے والے ہیں اور بے شک ہم اس کی تصویریں پڑھنے والے ہیں تو فرشتوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ غلاموں کی طرح سفے باندھ کے کھڑے میری اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تم نے کہا یہ شفیع غالب ہیں اللہ ان کی بات نہیں موڑتا وہ ان کا نکولوں شکوا زمن میں تقویف دی اور یہ تو کہا کرتے تھے یعنی مشرقین مکہ اور یہ مشرقین مکہ تو کہا کرتے تھے یعنی قرآن آنے سے پہلے لو اننا ذکرن اگر ہمارے پاس بھی نصیحت ہوتی من ال پہلے لوگوں کی طرح جس طرح یہودیوں کو ملی عیسائیوں کو ملی اگر ہمیں بھی ملتی نا لکنہ عباد اللہ تو ہم بھی اللہ کے خالص چنے ہوئے بندے ہوتے یہ کہا کرتے تھے پھر جب نصیحت آ گئی فکا فارو اس کے ساتھ انکار کیا فسو فیا لمن ان قریب جان لیں گے میرے پاس آئیں گے تو میں پوچھ لوں گا وال کا سبق کالے متنا بشارت دنیا اور گزر چکا ہے کالے ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں ان لہم بے شک ان کی المنصورون ضرور مدد کی جائے گی وہ ان جنا لہم الغالب اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے تو اس واسطے میرے پیغمبر فَتَوَلَّ عَنْهُمْ آپ ان سے رخ پھیر لیجیے حتاہین ایک وقت تک یعنی ان کے ہدایت نہ پانے کا غم نہ کیجئے مدد آپ ہی کی ہونی ہے غلبہ آپ ہی کو ملنا ہے وہ ان کو دیکھتا رہے فسو فیوب سرون آگے جا کر یہ خود بھی دیکھ لیں گے نتیجہ آفاب عذاب ہے نا یستا کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانتے ہیں فائدہ نازالترا عذاب ان کے سہن میں پسا صبا المنظرین بس بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ان سے اعراض کر ان کے ہدایت نہ پانے کا غم نہ کر ایک وقت تک اور دیکھتا رہے رہتا ہی جنگ بدر بس یہ بھی دیکھ لیں گے سبحان نہ کا رب العزت اما یسفون خلاصہ سورت ساری سورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ ان کی نہیں موڑتا یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں شفیع غالب ہے سلامر سلیم اور سلامتی ہے رسولوں پر یعنی ہم نبیوں کو اس عذاب اور آفت سے جو قوموں پہ آتا تھا سلامتی عطا کرتے تھے وہ ہمارے برگزیدہ اور آجد بندے ہیں عذاب سے ہم نے ان کو سلامتی عطا فرمائی وہ شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں والحمد اللہ رب العالمین اور تمام صفات کار سازی اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا اور جہانوں کا رب ہے سورج سال رب سور سات باسورت صافات سورج صافات میں کہا گیا کہ انبیاء خود مصیبتوں میں اللہ کے سامنے آج کر رہے ہیں وہ شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں اب ابصورت سواد میں ترقی کر کے کہا جائے گا اب افسور سواد میں ترقی کر کے کہا جائے گا کہ آج کرنا تو بجائے خود وہ تو خود مصیبتوں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں آج کرنا تو بجائے خود دو وہ تو آپ مصیبتوں میں آزمائشوں میں تکلیفوں میں جسمانی مشقتوں میں گرے ہوئے ہیں مبتلا ہیں شفیل غالب کیسے بن سکتے ہیں مختصر طور پہ سورج سواد کا مضمون کیا ہے جن کو تم شفیع غالب سمجھ رہے ہو وہ خود مصیبتوں میں گرفتار ہیں وہ خود آزمائشوں میں پھسے ہوئے ہیں جو خود مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہو اور جو خود جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہو وہ شفیع غالب کیسے ہو سکتا ہے ہر سورت میں ترقی ہو رہی ہے جی. یاسین صورت یاسین صافات یاسی یہ تینوں صورتیں متفر ہیں سبا پہ سبا کا مضمون تھا نفی شفات غالبہ یاسین میں کہا گیا جب ہم نے مشرقین کو پکڑا تو ان کے شفا ان کے کام نہیں چھڑا نہیں سکے صافات میں ترقی کر کے کہا چھڑانا تو دور کی بات ہے وہ خود ہمارے سامنے آج کرتے ہیں زاریاں کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں سواد میں ترقی کر کے کہا گڑ گڑانا آج کرنا تو بجائے خود وہ آپ مصیبتوں میں دکھوں میں آزمائشوں میں جسمانی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں مبتلا ہیں شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہے خلاصہ دعوی پر پانچ نقلی دلیلیں ایک دلیل عقلی ایک دلیل وحی آخر میں ملائکہ اور جنات کے عجز کا بیان عجد ہیں وہ بھی شفیع غالب نہیں بن سکتے دعوے پر پانچ نقلی دلیلیں ایک دلیل اکلی ایک دلیل واہی دعویٰ کیا ہے وہ خود مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں آخر میں ملائکہ اور جنات کے عجز آجز ہونے کا بیان یہ جو جتنی صورتیں ہم سب سے پڑھ رہے ہیں آگے ان کا مضمون ذہن میں رکھیے یہ پورے قرآن پاک کا ایسا حصہ ہے جس میں اللہ نے نچوڑ نکالا ہے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے پورے قرآن پاک کا اور حضرت صاحب کا انداز یہاں اپنے جوبن پہ پہنچا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد اللہ عالم بے مراد بل قرآن کی زسم قرآن کی نصیحت ہے جواب قسم معذوف ہے جی بلدین کا فروفی عزتن کو دیکھیں تو جواب قسم یوں بنے گا ماں باقیہ موزوں شبہاتے قرآن سراپا نصیت اس بات پہ گواہ ہے کہ شبہ کا کوئی موقع باقی نہیں غلط فہمی نہیں ہے ان کو کہ ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا ماں باقی یا موضوع شبہ تین حضرت صاحب یہی جوابِ قسم معذوب مانتے ہیں اس لیے کیا کہ فرما نا بلدین کا فروفی عزت ہوں و شکا بلکہ کافر ہیں فی عزت غرور میں تعصب میں و شکاً اور مقابلے میں اندھے اور رہے ہیں یہ تعصب میں آ گئے شبے کا کوئی مقام باقی نہیں کم مہلک نامن قبل ہی من کر تخویف دنیاوی کتنی حالات کی ہم نے ان سے پہلے قومیں پنا دوں پھر لگے پکارنے والنا مناس لئی سل ہی نو تانیس کی زیادہ ہے لینو ہی ہینا مناز بے داوی وہ وقت خلاسی کا وقت نہیں تھا جب ہم نے پکڑا تو لگے پکارنے اور نہیں تھا وقت خلاسی کا واجدوں انجام مندر سجر ان کو تعجب ہو گیا ہے کہ آگے ان کے پاس ایک کرانے والا انہی میں سے وکالل کافروں شکوا اور کہنے لگے کافر یہ ہے جادوگر جھوٹا موزاد کو جادو کہنے لگے اور ساوائے نبوت کو جھوٹ کہنے لگے کس وجہ سے سائر اور کس وجہ سے قذاب کہنے لگے اجالل الہم واحد کیا اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کا ایک علا اناضی ہو جا بے شک یہ بات ہے عجیب حیرت انگیز ون تل کل تیزی سے چل دیئے سردار ان میں سے وہ وڈیرے چودھری تیزی سے چل دیئے جو سردار تھے ان میں سے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے امشو اٹھو اٹھو مت سنو اس کی تقریر چلو وس بیرو والا آلیہ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر ہو جاؤ ان کی پوجا پاٹ نہیں چھوڑنی ان شو یور بے شک اس بات میں کوئی غرض پوشیدہ ہے سرداری چاہتا ہے وڈیرا بننا چاہتا ہے سب کو اپنا متی کرنا چاہتا ہے کوئی ذاتی غرض ہے شہرت چاہتا ہے شہرت ماں سمینا بحاذا فِي ملا الْآخِرَةِ ہم نے یہ بات تو نہیں سنی پچھلے دین میں انہاذا الا طلاق نہیں ہے یہ مسئلہ توحید اور یہ دعوی مگر گھڑا ہوا من گھڑت اختلاق یہ آپ بھی کسی جگہ پہ کسی گاؤں میں یا کسی جگہ پہ آپ کی تکرری ہو تو مسئلہ ہے جب آپ بیان کریں گے اور کا مقوم آپ سمجھانے لگیں گے تو وہاں بھی لوگ آپ کو یہی کہیں گے ماں سمے نا بے حاضل آپ سے پہلے فلاں مول صاحب تھے چالیس سال اس مسجد میں رہے انہوں نے تو کبھی بیان نہیں کیا اور فلاں مولوی صاحب جو ہیں وہ بڑا نام ہے ان کا مفتی ہیں اور بڑے ہیں ہم نے ان کی بھی تقریریں سنی ہیں گال تو ایسا نہیں سنی جڑی تنا لگ گا یہ آپ کو بھی کہیں گے جب آپ توحید بیان کریں گے تو یہ کہیں گے یہاں حضرت شیخ القرآن کچھ باتیں میں حضرت شیخ اپنی طرز میں چلتے جاتے تھے نا تو چلتے چلتے طرز میں ہی باتیں کہتے چلے جاتے تھے انہوں نے وہاں ایک بات کہی جو میں نے اپنے قرآن پاک پہ لکھی پھر میں نے یہاں لکھی ہم نے بڑے بڑے پادریوں کی تقریریں سنی ما فل ہم نے بڑے بڑے پادریوں کی تقریریں سنی بڑے بڑے پوپ دیکھے ہم نے کی بھی سنی ہم نے للڑ لل دیو بندیوں کی تقریریں بھی سنی لیکن یہ بات تو ہم نے کہیں بھی نہیں سنی جو بات تم سنانے لگے ہو تو لوگ آپ کو یہ کہیں گے اتنا بڑا مدرسہ ان کو اتنے بڑے مفتی ہیں انہوں نے نہیں بیان کیا تم بڑے عجیب آئے ہو بھائی یہ تب کہیں گے جب آپ بیان کریں گے اور اگر آپ نے بھی چھپانا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا فکرو ممبئی ہے کیا اتارا گیا ہے اس پر قرآن ممبئی نے نا ہم سب میں سے یہ حسد ہے حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہم چودھری سردار کسی کو قرآن نہیں ملا اس کو مل گئے بالہم فی فری من ذکری انکار کی یہ وجہ نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں انکار کی وجہ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں بلکہ وہ ہیں شک میں من ذکری میری نصیحت سے آگے اللہ فرماتے ہیں نہیں ٹھہرو ابھی اور بتاتا ہوں بل لما عذاب بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہم ان دوم خزان و رحمت کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کی رحمت کے خزانے جو غالب ہے بخشنے والا یہ کیوں کہنا چاہتے ہیں ہم؟ آگے پیچھے دیکھیے چلو آگے نہیں پیچھے ہی دیکھیے یہ کیوں الگ ہے تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں آپ ان ذیلا علیہ ذکروں میں بئی کا جواب اللہ دے رہے اس پہ وہی اترنی تھی ہم سب کو چھوڑ کے اسے کچھ قرآن مل اللہ نے فرمایا رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں وہ تم نے تقسیم کرنے ہے کہ تم نبی بناؤ میری مرضی ہے میں جس کو بنا دوں ملک یا ان کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پھل یارتو فل اسباب بس چاہیے کہ جڑ جائیں آسمان کے رستوں میں دو مطلب ہو سکتے ہیں رسیاں تان کے آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہی بند کر کے آ جائیں آخری پیغمبر پہ وہی نہ اتریں یا آسمان پہ چڑھ جائیں اور جس پر چاہیں وہی اتارے ان کے کپڑے میں جن دن یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے من احزاد ان بڑے لشکروں میں سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے من احزاب کفار کے بڑے بڑے لشکروں میں سے ہونال کا اس جگہ تباہ کیا جائے گا منالک فی بادر یہ تو تھوڑے سے بڑے بڑے لشکر گزرے ہیں کافروں کے ذبط قبلا تقریف ہے دنیا بھی ان سے پہلے تقریب کی نو کی قوم نے آد نے فرون نے حکومت کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے یا مجرموں کو میکے ٹھوک کے عذاب دیتا تھا اور قوم سمود نے تقریب کی لوت کی قوم نے تقریب کی ایک تقریب کی الا ایکل احزاب یہی ہی ہیں وہ گروہ کون سے او محضوبم من احزاب کفار کے بڑے بڑے لشکروں میں سے یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے ان لشکروں کو اللہ نے کہنا الاکل احزاب ان کلن ان سب نے تقزیب کی رسولوں کی فہق کا تو لازم ہو گیا ان پر میرا اذا لائے اور نہیں انتظار کرتے یہ مشرقین مکہ اللہ صحیحة مگر ایک چیخ کی نفق اولا مراد ہے ما من فواق نہیں ہوگا اس میں وقفہ وقالو ربنا شکوا کہتے ہیں اے رب ہمارے جلدی دے دے ہمیں کتنا نسیب نہ من العذاب جلدی دے دے ہمیں ہمارے حصے کا عذاب یوم الحساب سے پہلے از راہ تمسخر کہتے مزاق بناتے ہیں سارے حصے کا حساب ہے نا عذاب ہے نا وہیں دے چکے اس بے میرے پیغمبر صبر کر علامہ ان باتوں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں تسلی ہے ابدنا داؤد اور ان کے سامنے ذکر کر ہمارے بندے داود کا دلیل نکلی پہلی داود علیہ السلام وہ تو خود مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں مشکلات اور آزمائشوں میں اسبر بر علامہ یقولوں ان کے بکواسات اور انکار پہ صبر کر اور ان کے سامنے ذکر کر ہمارے بندے داود کا کہ ان کو معمولی لزش پر تمبی کی گئی تم تو, تو بہت بڑے گستاخ اور سرکش ہو تمہیں چھوڑ دوں گا زل قید ضل قوت فی العبادہ قوت والا عبادت کرنے میں یا طاقتور جانتے ہیں آپ کان یسوم و یومن و یوف تر یوما حضرت داؤ ساری زندگی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے جسے ہم سوم داؤدی کہتے ہیں ایک دن روزہ ایک دن افطار وکاندھی نماز پڑھا کرتے تھے ایدی وہ رجوع کرنے والا تھا ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ یوسب نبل اشی وہ تسمی پڑھتے تھے شام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم اور مسفر کیا پرندوں کو وہ بھی تسبی کے وقت معشور جمع ہوتے تھے تسبی ب زبان کال ورنہ بضبان حال تو ہر چیز ہی پڑتی ہے کل اللہ اوا سارے کے سارے اس تاوت کے لیے متی تھے یا سارے کے سارے اس اللہ کے لیے متی تھے شد نام ہم نے مستحکم کر دیا اس کی بادشاہی کو اور ہم نے مستحق کر دیا اس کی بادشاہی کو اور ہم نے بھی اس کو سمجھ فصل الختاب اور فیصلہ کن بات کہنے کا ملکہ فیصلہ بات کا چلو یوں میں نہ کہوں سخن واضح الکلام الفاصل بین الحکی الباطل و حلطا کا نبا الخاس نل جماؤنا رولمانی کیا پہنچی ہے تیرے پاس خبر فریقان مقدمہ کی اس تصور المراج جب انہوں نے پھلانگی تھی دیوار اس دخل ہوا لا جب دیوار پلانگ کے وہ داخل ہو گئے داؤد پر ان کے خلوت خانے میں فاضیہ مینو پھر داود ان سے گھبرا گئے میرے دشمن نہ ہو یہ جی رات کے ٹائم کیسے پہنچ گئے کالو لات وہ کہنے لگے نہیں کہیں ہم مقدمے کے دو فریق ہیں بگا بازنا اللہ بادن زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر پس تو فیصلہ کر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ ولا تشتت اور حق سے تجاوز نہ کر شاہ میں کہتے ہیں مکن نہ کر ان سب کے ساتھ فیصلہ کر اور دکھا ہم کو سیدھا راستہ کیا مقدمہ ہے جی تمہارا ان اخی بے شک یہ میرا بھائی ہے لہو تسو تنا جا اس کی ننانوے دمبیاں ہیں والنا ناجت واحدہ اور میری ایک دمبی ہے فکال اکفل پس وہ کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دے وزنی فلختا اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں جابر قوت والا ہے حضرت داؤد نے کہا سن کے لکل ضالا کا بے سوال نہ آ جاتے تحقیق اس نے ظلم کیا تجھ پر مطالبہ کر کے نہ جاتے کا کہ تیری دمبی کو ملا لے الا نیا جی اپنی دمبیوں کے ساتھ اس نے بڑا ظلم کیا اور بے شک بہت سارے من کو حصے دار جو ہوتے ہیں لا جب بھی باز اعلیٰ وہ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر مگر جو ایمان والے ہیں اور عمل نیک کرنے والے ہیں وہ زیادتی نہیں کرتے وکلیل امام اور وہ تھوڑے ہوتے ہیں ورنہ اکثر جو شرکا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں یہ تیرے ساتھی تجھ پر ظلم کرنا چاہتا ہے سائل جو تھے فیصلہ سننے کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور غائب ہو تو حضرت دعوت سمجھ گئے گئے داود ہو اور خیال کیا داؤد نے اناما فتنہ ہو کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے ربا انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے بخر را کے ر پڑے سجدے میں وہاں نا और رجوع کیا فغ افر نالک ہم نے ان کو یہ بات معاف کر دی اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس वह الفا بڑا مرتبہ ہے حسنا معاف اور اچھا ٹھکانا ہے یہ جو ہے زنا داؤ ना हो कि کہ میری की کی گئی ہے اور یہ اس بندوں کا آنا اور ننانوے اور اور ایک دمبی یہ کیا ہے کچھ مفسرین نے تو بڑی عجیب عجیب یہاں باتیں لکھی کہ حضرت داؤد کی ننانوے بیویاں تھیں تو ایک فوجی تھا اس کی بیوی انہیں پسند آ گئی تو انہوں نے اس کی بیوی حاصل کرنے کے لیے اس فوجی کو قتل کرواتی یہ ایک واقعہ مفسرین لکھتے جو عقل نقل اخلاقا شرن ہر لحاظ سے قابل انکار بھی ہے قابل نفرت مدارک مدار خاص نولمانی کرت سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا کہ جو آدمی حضرت داؤد کے متعلق یہ بات کہے گا میں اس کو ایک سو ساٹھ کوڑے لگاؤں گا اس لیے کہ کسی پر بوتان باندھنا اس کی سزا اسی کوڑے اور کسی پیغمبر پر بہتان باندھنا اس کی سزا دگنی انہیں مفسرین نے لکھا حضرت صاحب نے اس کو پسند کیا اصل حقیقت یہ ہے کہ دیوار پھلان کے اندر آنے والے انسان نہیں تھے فرشتے تھے جنہیں حضرت داود کے امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا جو صورت مقدمے کی پیش ہوئی ننانوے دمیا ایک دمبی یہ مفروضہ تھا جس طرح اہل ناک کہتے ہیں ذرا بزد العمر زید نے مارا امر کو مفروضہ ہے لفزش حضرت داؤد کی یہ ہے جس پر انہیں سمجھا میری آزمائش ہوئی استغفار کیا کہ مدعی کا بیان سننے کے بعد کہ میری ایک دمبی ہے اس کی ننانوے ہے یہ لینا چاہتا ہے جابر آدمی ہے تو حضرت داؤد کو چاہیے تھا کہ وہ مدعی سے گواہ طلب کریں اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکتا تو مدعا علیہ کو صفائی کا موقع دیتے اور اس سے قسم لیتے تو بغیر مدعا علیہ کی بات سنے حضرت نے کہا اللہ کا ما کا اس نے تجھ پہ کیا کیا سنا اتنی سی بات جو تھی وہ فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے وہی وہ سے غائب ہو گئے تو حضرت داؤد نے سمجھا کہ میری آزمائش کی گئی ہے اس پر انہوں نے اشتفاق نائب زمین میں یعنی بادشاہ کر لوگوں کے درمیان دلیل ہے اس پر بلا تب تبیل اور خواہشات کی پیروی نہ کر خواہشات کی پیروی تجھے بھٹکا دے گی اللہ کے رستے سے بے شک جو لوگ ہوتی ہیں اللہ کے رستے سے درمیان یہ ساری کائنات ہم نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلی نے کا فروخت یہ تو گمان ہے کافروں کا کہ یہ جہان یوں ہی بن گیا ہے بس ہلاکت ہے کافروں کے لیے آگ سے ہم نہ پیچھے فرمایا لہم عذاب بما نسو یوم الحساب حساب, حساب کا دن آئے گا یہ کافر اس حساب کے دن کو بھول گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حساب کا دن نہ آئے تو پھر نیک لوگ اور بدکار برابر ہو گئے تو حساب کا دن تو آنا ضروری ہے ان کو برابر کر دیں گے ہم نجل المتکل فجال یا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو کی طرح برابر ہو جائیں گے یہ سارے نئی یوم حساب آنا چاہیے تاکہ فاجروں کو ان کے جرم کی سزا دی جائے اور مومنوں کو ان کے ایمان کی جزا دی جائے کتاب ان انزلنا علی کا دلیل بھائی یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا تیری طرف مبارک بڑی بابر کا کثیر النفا لے یدرو آیاتی تاکہ وہ تدبر کرے اس کی آیتوں میں صرف اس لیے نہیں آیا بے لکھ کے گلے میں ڈال لو یا پلیٹوں پہ لکھ کے ان کو پلا دیا جائے یا قسم اٹھانے کے لیے سر پہ اٹھا لیا جائے یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ وہ اس میں تدبر کریں اس کی آیت میں تاکہ نصیت حاصل کریں عقل والے ببا ہب نالے داؤدا سلیمان دلیل نقلی دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام سے مقصد وہ خود آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں اور ہم نے بخشا داود کو سلیمان عبدو کیا خوب بندہ تھا رجوع کرنے والا تھا بال بالعشیے جب پیش کیے گئے اس پر بالعشیے پچھلے ٹائم سپہ اشی سپہنا الجیات الجیات تیز رو اور صاف خوبصورت گھوڑے ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو تین پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور چوتھے پاؤں کا صرف سم زمین پہ رکھتا ہے ٹکاتا ہے اس کے کھڑے ہونے کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے جب پیش کیے گئے سلیمان پر سے کے ٹائم خوبصورت گھوڑے تیز رو تو حضرت سلیمان نے کہا انی احببت حب حبل میں محبت کرتا ہوں محبت مال کی جہاں سے گھوڑے مراد ہیں ان ذکر ربی من ذکر ربی اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے یہ جو میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں تو یہ میں کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں کرتا ہوں ذکر ربی کے لیے کرتا ہوں کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں حتہ توارت بلحجاب یہاں تک کہ گھوڑے چھپ گئے اوٹ کے پیچھے رتو آلیا حضرت سلیمان نے فرمایا ان کو لوٹاؤ میری طرف خوش ہوئے نا ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں ان کی چال دیکھی فتافے کا بسوک پھر شروع ہو گئے پیار سے ہاتھ پھیرتے تھے پنڈلیوں پر ول اور ان کی گردنوں پر ولاک فتنہ سل اور ہم نے آزمایا تھا سلیمان کو اور ہم نے ڈال دیا اس کے تخت پر جیسا دل ایک بیکار سا در سما انا پھر سلیمان نے رجوع کیا اور کہا اے میرے لا بخش دے مجھے اور عطا کر مجھے ایسی بادشاہی لاجم بگیل احادم میں بادی جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو ان کا انتل بہا کچھ حضرات نے تو یہاں میں نہ کیا کہ اثر کی نماز تھی اور گھوڑوں کے محبت اور پیار میں ان کی نماز قضا کذاؤ احساس ہی نہ ہوا بے نماز کا وقت چلا جا رہا ہے گھوڑوں کی محبت میں مام ہو گئے احباب تو حبل میں نے پسند کیا مال کی محبت کو ان ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے یعنی رب کا ذکر چھوڑ دیا اور گھوڑوں کی محبت میں معاف ہو گیا یہاں تک کہ سورج چھپ گیا بلحجات اوٹ کے پیچھے وہ دوارت سورج کا چھپنا ملاؤ نمال کلاؤ تو بڑے پریشان ہو گئے اس سے آئے کہ گھوڑوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے فرمایا میں ردو آ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ فتح کا پھر انہوں نے کاٹنا شروع کیا ان کی پڈلیوں کو اور یعنی ان کو قتل کر دیا ان کی وجہ سے میری نماز سزا یہ ذکر ربی میں مانے ہوئے یہ ان لوگوں نے مانا اس میں ایک تو یہ ہے کہ مسحن کا معنی قتل یہ تو کسی نے بھی نہیں لکھا ہے. کہ مسحن کا معنی قتل ہے یا منقم تم صلاد فخل وجوہ وید یقینافک وم سہو بے روس کیا معنی اپنے سروں کو قتل کرو تو یہ کیا معنی ہوا نہیں حضرت صاحب نے اس کو پسند نہیں کیا حضرت صاحب نے یہ میں پسند کیا کہ وہ کہنے لگے کہ میں گھوڑوں سے جو محبت کرتا ہوں تو یہ میں کوئی دنیاوی دنیا کی وجہ سے یہ محبت کی وجہ سے نہیں کرتا ذکر ربی کی وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ جہاد پہ کام آنے والے گھوڑے یہاں تک کہ وہ کھڑے تھے نا اور گھوڑے آگے سے گزر رہے تھے گزر رہے تھے بعض مفسرین نے لکھا ایک ہزار گھوڑے تھے وہ جو گزر رہے ہیں، یہ موائنہ فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑے چھپ گئے اوٹ کے پیچھے آگے جاتے ہوں گے تو آگے مڑ جاتے ہوں تو حضرت سلیمان کو بڑے پسند آئی ان کی چال ان کے جسم تو فرمایا ان کو واپس لے کے آؤ تو واپس پلٹایا گیا تو پیار سے ان کے گردنوں پر اور ان کی پنلیوں پر پیار و محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے کہ نماز اثر میں تاخیر ہو گئی کضا نہیں نماز اثر میں کیا ہو گئی تاخیر ہو گئی یہ جو اتنی لگزش ہوئی کہ نماز اثر مؤخر ہو گئی اس کی وجہ سے ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈال دیا اور ان سے حکومت واپس لے کے ایک معمولی سے آدمی کو تخت کا مالک بنا اس کے بعد جب انہوں نے مغفرت طلب کی اور دعائیں مانگی تو ہم نے پھر انہیں نہ صرف یہ کہ حکومت واپس کی اور بھی انعامات کی بارشیں برسادی ہوا ان کے لیے ہم نے مسخر کر کے رکھا یہ میں وہ جو آتا ہے نا سلیمان نے 99 بیویاں تھیں اور فوجیوں پہ ناراض ہو گئے فوجی کوئی صحیح نہیں تھے تو فرما میں سب بیویوں سے ہم بستری کروں گا اور ننانوے لڑکے پیدا ہوں گے اور یہ سب کے سب فوجی بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نکاح تو ننانوے میں سے ایک بیوی کو حمل ہوا اس نے جو بچہ جنا وہ بھی ادھورا تو وہ آ کے یوں ڈالا گیا تو کہتے الکئی نالا کرسی جسد مب یہ وہی بچے کا دھر ہے آدھا تھا جو ڈال دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ بخاری کی یہ حدیث تو ہے کہ 99 بیویوں کی بات کی انشاءاللہ نہ کہا کسی سے لڑکا پیدا نہ ہوا صرف ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا وہ بھی ادھورا لیکن وہ کوئی اس آیت کی تفسیر میں نبی عباق نے فرمایا یہ تو بخاری میں کون لکھا ہوا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے یہ کہا یہ اگ خود مفسرین نے اس واقعہ کو اس آیت کی تفسیر میں فٹ کر دیا ہے اس آیت کے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور ایک معمولی آدمی کو تخت کا مالک بنا دیا پھر حضرت سلیمان نے بعض میں, میں بخش طلب کی تو حکومت ان کو واپس کر دی مسخر نہ بس مسخر کیا ہم نے اس سلیمان کے لیے ہوا کو چلتی تھی اس کے حکم سے روخان نرم نرم تخت کو اڑانے کے لیے تیز تیز اور سواریوں کے لیے نرم نرم ہے سوا صاحب یہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا اور ہم نے مسخر کیا شیطانوں کو کچھ ان میں مستری تھے بننا میمار عمارت بنانے والے وغواد اور کچھ ان میں خور تھے و آخرین و آخرین اور کچھ اور جن بھی ہم نے مسکر کیے فل میں جکڑے ہوئے یہ ہے ہماری بخش ہم خرچ کروک لیں کوئی حساب نہیں باقی بادشاہوں کی طرح آپ خازن نئی مختار ہیں کچھ مفتری نے میں نے کیا کچھ اور جن جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں اللہ نے فرمایا یہ ہماری عطا ہے کہ جنوں کو تیرے تابع کر دیا ہے فمنون جس جن کو چاہیے چھوڑ دیں اور ہم سے جس کو چاہے روک لیں کوئی حساب نہیں اور اگر ہم بغیر حساب اس کا تعلق اتا او سے مان لیں تو پھر تو بہت خوبصورت مہینہ ہو جائے گا ہاضا اتا بغیر حساب یہ ہے ہماری عطا بغیر حساب کے غالب کیسے بن سکتے ہیں یاد کر ہمارے بندے ایو کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو بے شک پہنچا دی ہے مجھے شیطان نے تکلیفن اور دکھ اور اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں ماری نہ لہو اور ہم نے بخشے اس کے لیے اس کے گھر والے اور ان کی مانند اتنے اور بھی رحمت بطور رحمت اپنی طرف سے وہ ذکر اور بطور نصیحت اکل والوں کے لیے ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہماری عطا بغیر حساب کی ہوتی ہے ہم نے حضرت ایوب پر کتنی رحمتوں کی بارش پر کھائی صحت دینے والے ہم ہیں پھر نیب نے واپس لوٹانے والے ہم ہیں حضرت ایوب تو خود بیماریوں میں مبتلا ہیں اور رب کو پکار رہے ہیں شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں وہ خوش بھیا کا پکڑ لے اپنے ہاتھوں میں ہوفسری نے لکھا کہ شیطان رستے میں بیٹھ گیا ان کی بیوی کو برگلایا اور کہنے لگا کہ میرے نام کا ایک بکرا زبا کرو تو تیرے خامن کو شفا ہو جائے گی انہوں نے حضرت ایوب کے سامنے آ کے ذکر کیا تو حضرت ایوب کہنے لگے اچھا اب شیطان بھی جال ڈالنے لگا ہے تو وہ جو غیرت توحیدی ہے توحید کی ہے غیرت اس کے تحت پیغمبر نے کہا میں درست ہو گیا تو تجھے سو سوٹیاں چابت ماروں گا اللہ نے وہ بیوی نے بڑی خدمت کی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی تو یہ ٹھیک ہوئے تو اس طرح ایک ہیلا جو حضرت ایوب کو بتایا گیا ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے یہ خصوصیت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا خوب بندہ تھا رجوع کرنے والا ود قر عباد ابراہیم اور یاد کر ہمارے بندوں کو دلیل نکلی چوتھی جو ابراہیم ہیں سہاق ہیں یاقوب ہیں انل آئی دی ہاتھوں والے آنکھوں والے اولل کوت فطاط بل بصیرت فی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں بڑی قوت والے اور دین میں بڑی بصیرت والے ہاتھوں سے بندگی کرتے اور آنکھوں سے دیکھ کر یقین لاتے ان اخلق نہ ہوں ہم نے مختص کیا تھا ان کو بے خال ستن ایک خاص چیز سے کیا تھی وہ چیز ذکرت دار آخرت کی یاد اندنا اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے لوگوں میں سے الخیار پسندیدہ بہترین اور یاد کر اسماعیل کو دلیل نکلی پانچویں اور یس سکھو اور ذوال قل کو کلو من الخیات یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں یہ سب ہمارے بندے تھے چنے ہوئے لوگ تھے مستفیٰ تھے لیکن یہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں ہاضا ذکر یہ نصیحت ہے یہ یعنی حاضر قرآن یہ قرآن نصیحت ہے یا امبیا کا ذکر خیر نصیحت ہے حضرت لیلوی صاحب میں نہ کرتے ہاضا ذکر یہ امبیا کا ذکر کر کے تمہیں بتانا کہ شفیع کوئی نہیں یہ نصیحت ہے ان متقینا بشارت ہے اور بے شک متکیلولہ حسنم آپ ان کے لیے اچھا ٹھکانا ہے طلب کر رہے ہوں گے وہاں طرح طرح کے میوے اور شراب اور ان کے پاس ہوں گی بیویاں نیچی نگاہوں والیا اطراب ہم عمر ما تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یوم کے لئے بے شک یہ ہے ہمارا دیا من نفات جس کو ختم نہیں ہونا ہاضا یہ تو پرہیزگاروں کے لیے اب ذرا سرکشوں کا حال بھی سنو یہ مطلب ہے تخویف ہے یہ سن چکی ہو کہ متقی لوگوں کو کیا ملے گا اب سرکشوں کا حال سنو اناغ بے شک سرکش لوگوں کے واسطے برا ٹھکانا ہے اس یعنی داخل ہوں گے اصل میں آج برا بچھونا ہے ہاضا یہ بات بالکل اسی طرح ہے بات بالکل اسی طرح ہے پھر ہم کہیں گے پرس چکھو اس کو ہم گرم پانی وغت پی ملا پانی پس چاہیے کہ چکھیں چکھے چاہیے کہ چکھیں گرم پانی اور پی ملا پانی و آخرو من شکلی ہی اور اس کے علاوہ اس کی مانن ادواج طرح طرح کے اداب آزا فوجن ان مختاہم یہ ایک فوج ہے جو گھسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ گندے پیروں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ پہنچ گئے جہنم میں اب پیچھے سے مریدوں کو لایا جا رہا ہے جب مریدوں کو لایا جا رہا ہے تو جہنم میں پڑے ہوئے پیر چودھری مولوی ان سے کہا جا رہا ہے یہ ایک اور فوج آئی ہے گھسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ لا لام آگے سے وہ پیر جواب دیں گے کوئی خوش شام دید نہیں ان خوشام دے دیں یہ داخل ہو رہے ہیں آگ میں کالو مرید کہیں گے بل انتم لا لمبی کم بلکہ تم جو ہو نا تمہیں کوئی خوش آم نہیں دیں تم قدم تم بولنا تم نے آگے کیا ہمارے لیے یہ یہ سب کچھ تم نے آگے کیا ہمارے لیے بس ہے کالو مرید کہیں گے ربنا اے ہمارے رب جس نے آگے کیا ہمارے لیے یہ سب کچھ ہوا اس کو دگنا عذاب دے آگ میں اس کو دگنا عذاب دے میرے اللہ انہوں نے ہمیں اس نچ پہ پہنچایا تھا و اور مشرق کہیں گے دوست دوستی آپس میں کہیں گے مالنا ہمیں کیا ہو گئے لال رجالن ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو مردوں کو کنا ناؤ دو من اللہ جن کو ہم گنا کرتے تھے فسادی دہشت گرد یہ بوش اور مش جانم میں ہوں تو وہاں کہیں گے اوسام نظر نہیں آ ساما نہیں ہے کہاں بلا عمر نہیں ہے جن کو ہم گنا کرتے تھے فسادی اشرار شرارتی لوگ ہیں جب آپ بھی توحید بیان کریں گے تو لوگ آپ کو بھی شرارتی کہیں دیکھ لینا جب آپ کھل کے توہر بیان کریں گے مسئلہ بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے شرارتی ہے یہ مولوی بڑا شرارتی ہے فسادی ہے فسادی کسی کو معاف نہیں کرتا کیسی اللہ نے تصویر کھینچی ہے پرانے پاک جن کو ہم گنا کرتے تھے فسادی تزنا ہوں سکرین کیا ہم نے ان سے مزاح کیا تھا اور آج وہ جنت میں ہم ساغت انہم البسار یا ہیں تو جہنم میں پھر گئی ہیں ان سے ہماری آنکھیں نظر نہیں آ رہے انالے کا لحق بے شک اہل جہنم کی یہ گفتگو حق ہے ترخواست ہومو النار آپس میں جھگڑیں گے دوزخی کل انام آنا منظر ہوں سورت کا دعوی ہے جی کہہ دے بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور نہیں کوئی معبود مگر اللہ اکیلا زبردست جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان تینوں کے درمیان ہے غالب ہے غفار ہے دلائل اکلی تم نے سنے دلائل نقلی تم نے سنے انبیاء کا حال سن چکے ہو فرشتوں کا حال سن چکے ہو اب میں تم کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں قل ہوا نباون عظیم کہہ دے وہ یعنی یہ دعویٰ یہ خبر وہ خبر ہے بڑی یہ دعویٰ بڑی عظیم خبر ہے تم انور مگر تم اس سے اراد کرنے والے ہو ماں کانا لی من علمن مجھے کوئی علم نہیں بل ملا آخ جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کیا یہ مجھے کوئی علم نہیں ہے اوپر کیا ہو رہا ہے سوال مقدر کا جواب جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتا ہے کب آئے گا فرمایا مل آلہ کی باتوں کا مجھے علم نہیں ہے نئی وحی کی گئی میری طرف مگر یہی کہ میں ڈرانے والا ہوں خلن خلن خلن، بس میرا یہ کام ہے ربو کا بیان ملائے کا اللہ کے حکم کے بندے ہیں شفیع غالب نہیں ہو سکتے بس یہ مقصد ہے اور یہ ایتیں آپ کے ہی مرتبہ پڑھ چکے ہیں یہاں ان آیتوں کے لانے کا مقصد کیا ہے فرشتے وہ ملون مترود ہے راندہ درگاہ ہے، تمہارے بابا کا دشمن ہے، وہ شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں مگر منع ما کان تسودا لما خلک تو بہت کس چیز نے تجھے منع کیا کہ سجدہ کرے اس کے سامنے جس کو میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے کیا بڑے بڑا بننے کی کوشش کی اس تقبر تھا کیا نے بڑا بننے کی کوشش کی ہم کنتا منا یا واقعی تو بڑا ہے کالانا خیر منارتین من من <تصفيق> ایک معلوم وقت تک کالا فب عزت کا کہنے لگا تری عزت کی کسم تیرے غلبے اور تیرے دب دبے کی کسم میں گمراہ کر دوں گا ان سب کو مگر تیرے بندے ان میں سے چنے ہوئے وہ میرے پندے میں نہیں آئیں گے ورنہ سب کو گمراہ کروں گا اللہ نے فرمایا فل حق کو بس سچی بات ولحکو اکول اور میں ہمیشہ سچی بات کہتا ہوں بس حق یہ ہے اور میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں کیا املانہ جہنم امن کا یہ ہے وہ حق بات میں بھر دوں گا جہنم کو من جن سے کا تجھ سے اور تیری جنت سے اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی من ہوں اس اولاد آدم سے اجمعین سب سے گلم سالکم المجر کہہ دیجئے میں نہیں مانتا تم سے اس تبلیغ پہ کوئی مزدوری اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے جو باتیں بنا بنا کے کرتے ہیں انحبائی ذکر نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان کے لوگوں کے لیے متعلق ب ابتدائے سورج سواد و قرآن ذک نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان کے لوگوں کے لیے ولا منا اور یہ جان لیں گے نہ باہو اس کی خبر کو یعنی جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا موت قیامت حساب کتاب البتہ تم معلوم کر لو گے اس کی خبر کو باداہین ایک وقت کے بعد وقت سے مراد یہاں موت ہے یا وقت سے مراد یہاں قیامت ہے اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے جو کچھ خبریں دی تھی وہ ساری خبریں سچی خبریں تھیں سورج امر رب زمر امر باسورج سواد سبا کا مضمون تھا نفی شفاعت غالبہ اور سورت فاطر کا مرکزی دعوی تھا حاجات میں صرف اللہ ہی کو پکارو سورت یاسین صافات اور سواد ان میں سورت صبا کا مضمون بیان کیا گیا ہے سورت زمر اس کا تعلق سورت سبا اور فاتر دونوں سے ہوگا یعنی نفی شفاعت غالبہ بھی بھی کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے اور اگر صرف پچھلی صورتوں کے ساتھ اس کو لگانا ہے تو پھر آپ یوں اس کو سمجھ لیں گے کہ پچھلی صورتوں میں یہ بیان ہوا کہ ہم نے ان کو پکڑا شفا نے نہ چھڑائے چھڑانا تو بجائے خود وہ تو خود آجنیاں کر رہے ہیں آجنیاں کرنا تو بجائے خود وہ تو خود مصیبتوں میں گرفتار ہے تو جب یہ ثابت ہوا کہ شفیع غالب کوئی نہیں تو اب زمر میں کہا جائے گا کہ پھر پکار اور عبادت کرو تو صرف ہو سورج زمر حوامیم میں کے لیے مبدا بنے گی فاتر تو اگلی ساری سورتوں کے لیے مبدا ہے زمر کے لیے بھی حوامیم کے لیے بھی خلاصہ اس کا لکھیے جی ذکر دعوی تین بار دلائل اقلی سات دلائل وحی چھ چار زجریں تقابل بین المومنین و المشرقین تین بار ذکر دعویٰ تین بار خلاصہ پھر دوہرا رہا ہوں ذکر دعوی تین بار سات حقلی دلائل چار مرتبہ دلائل کا سمرا چار مرتبہ اقلی دلائل کا سمرہ چھ دلائل واحد چار زجریں تقابل بین المومنینین و مشرقین چار مرتبہ ضمن ایک دلیل نکلی بھی آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تمید برائے ترویم اسے معمولی دعوی نہیں سمجھنا اور دلیل وحی پہلی اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمتوں والا اندل ناری لیکل کتاب یہ ہے جی دلیل بھائی وہ تم عید ہو گئی برائے تر گئی بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب بل حق کے بل کل حق حق کا بیان ہے پس عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت دعو صورت پہلی بار یہ ہے سورج زمر کا دعوی اسے ذہن میں رکھیں فاو اللہ پس عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت اللہ اللہ دین الخالص سنو اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص تنبیہ بھی ایچ ولدین تخو مندو نے او لیا زجر اول عقید مشرقی اور جن لوگوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کار ساز شفا حمی وٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے اولاد دینے والے ماں نا گم وہ کہتے ہیں ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے اللہ مگر اس لیے کرتے ہیں یو کربو نا اللہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ کے زلفا مرتبے میں یہ ہے شرک مکہ کا اس عقیدے سے وہ ان کو پکارتے تھے کہ وہ غائبانہ ہماری پکار سنتے ہیں دے نہیں سکتے دلوا دیتے ہیں کر نہیں سکتے کام کروا دیتے ہیں یہ جو فاب اللہ مخلص صلاح الدین یہ سورت فاتر سے تعلق ہے جی اور مانا بدہم اللہ بونا اللہ ذلفا یہ سورج سبا سے تعلق ہے زمر کا دونوں صورتوں سے تعلق ہے جی انہ یا کو تخویف اخرا بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے بے شک اللہ نئی ہدایت دیتا ہر جھوٹے ناشکرے کو ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ خواہ ہر ایک کی جھولی میں ڈال دی جائے لو اراد اللہ تاخا ودا عقیدہ مشرقین کی تردید اکلی لحاظ سے اگر اللہ چاہتا کہ بنا لے اولاد مما کو البتہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے ما جس کو چاہتا یہ تو ضروری نہیں بھی جس کو تم کہہ دو وہ بیٹا بن جائے اس کا ازیر بیٹا ہیں عیسیٰ بیٹے ہیں فلاں بیٹا ہے فلاں بیٹیاں ہیں اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو خود چنتا نا صبح وہ پاک ہے وہ اللہ اکیلا خلق السماوات پہلی اقلی دلیل فابد اللہ پر کہ عبادت کے لائق صرف اللہ بلحق لے یقن دلیل تاکہ یہ دلیل بنے بنانے والے کی ذات پر لپیٹتا ہے رات کو دن پر ہر ایک چرا ایک وقت مقرر کے لیے اللہ سنو وہی غالب ہے بخشنے والا واحدہ دوسری اکلی دلیل ترقی اللہ سبھی ترقی کس طرح جی پہلے کہا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اب ترقی کر کے کہا تمہارا خالق بھی اللہ ہے پیدا کیا تم کو ایک جان سے آدم سماجالم نازا پھر بنائی اس کی جنت سے اس کی بیوی من الانام وہ سمانج اور اس نے اتارے تمہارے لیے چوپاوں سے آٹھ قسم کے نرماتا جسے آپ نے سورت انعام میں غالباً پڑھا جی ابل بکر زان ماس اونٹ گائے بھیڑ بکری عرب میں یہی جانور پائے جاتے تھے اس لیے انہی ہی آٹھ کا ذکر کر دیا یخ لوکوں فی بتونے مہا آتے کو وہ بناتا ہے تمہیں تمہاری ماؤ کے پیٹوں میں خلکم ممباد خلقن ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں اور نطفے سے القا القا سے مضغ مضغا سے عظام جو صورت مومنون میں ہم نے تفصیل پڑی یہ مطلب ہے خلکم ممباد خلقن فی ظلمات سلاد تین اندھیروں میں پیٹ ریم جلی پڑدہ دین اندھیرے جی زال اللہ ربکم کم لاہ ملک اول یہ ہے اللہ رب تمہارا جو تین اندھیروں میں پانی کے گندے قطرے پہ نقشے بناتا ہے اسی کے لیے ہے بادشاہی لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ف ان تم کدھر منہ پھیر کے چلے جا رہے ہو کہاں سے پھیرے جا رہے ہو بنا توحید ال شرک ان تک اگر تم ناشکری شکری کرو گے اگر تم کفر کرو گے ان کم ان کو بس بے شک اللہ بے پرواہ ہے تمہارے ایمان سے نہیں ایمان لاؤ گے تو اسے کیا پرواہ ہے ولا یرزا لے بادی اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے الکفرا ناشکری کا رویہ ان تشکرو اور اگر تم شکر کرو یرزم پسند کرتا ہے اس شکر کو تمہارے لیے ناشکری کرو گے تو اس کا نقصان بھی خود اٹھاؤ گے بلا تاجر واضح تما اخرا نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بو دوسرے کا مرجیو کو ذات اللہ تحما قبل کی وہ ہر ایک کو امال کے مطابق بتائے گا اس لیے کہ وہ سینوں کے رات جاننے والا ہے ویزا مسل رب زجر دوم دوسری زجر ہے اور جب لگتی ہے انسان کو الانسان انسان مشرق کافر انسان جی مدار کرتبی نے لکھا اور جب لگتی ہے مشرق انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو منیبن بن الیے کرنے والا رجوع کرنے والا اس کی طرف متن پھر جب عطا کر دیتا ہے اللہ اس کو نعمت اپنی طرف سے نسیا بھول جاتا ہے ما اس تکلیف کو کا ند لئیے جس کے لیے فریاد کر رہا تھا اللہ کی طرف ملکبلو اس سے پہلے مصیبت دور ہو گئی نعمت عطا ہو گئی تو بھول گیا وہ سورت یونس میں غالباً آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم نیمتے کرتے ہیں تو پھر کیسے آتا ہے وہاں مرا حضرت صاحب وہاں مینا کرتے ہیں اج لکھ وہدا جن, جن سڈے کدی واہ بھی نہ پیا اکھ وہدا جا سڈے کدی واہ بھی نہ پیا جہاد بیان ہے جی نسیان کا کیسے بھول جاتا ہے یعنی بناتا ہے اللہ کے شریک اس وقت کہتا ہے فلاں مزار کی منت مانی تو بیٹا ملا نا اور فلاں بزرگ کی نیاز مانی تو جیل سے رہائی ملی نا اور فلاں جگہ پہ پتھر اٹھا کے بدن پہ پھیرا تو شفا ملی نا لے یوزل ان سبیل یہ کیوں کرتا ہے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے رستے سے برا نمونہ دکھا کے یہ برا نمونہ دکھا کے لوگوں کو توحید سے گمراہ کرتا پھرے پھر تمتا بےکر امر تحدید کے لیے توبیف کے لیے ایسے شخص کو کہہ دے نفع حاصل کر اپنے کفر کے ساتھ کلیلن تھوڑے دن ان کا من اس بنار ہے تو دوزخیوں میں سے امن ام ہوا کہنے تقابل بین المومنین و پہلی بار کیا پس وہ آدمی کا جو رات جو کھڑا رہتا ہے بندگی میں لگا رہتا ہے کانتن آنا اللہ رات کی گھڑیوں میں ساجے کبھی سجدے میں کائے کبھی قیام میں یہ ہزارو ڈرتا ہے آخرت سے یرجو رحمت ربی ہی اور امیدوار ہے اپنے رب کی رحمت کا کا من ہوا لئی سک ظالک جدا معذوف ہے کا من ہوا لئی سک ظالک یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس طرح کا نہیں ہے ایک بندہ ہے جو ساری رات کھڑا ہے رب کے آگے ہے کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے رب سے ڈرتا ہے رحمت کا امیدوار ہے اور ایک آدمی کافر ہے بے ایمان ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں میرے پیغمبر کہہ دے حالیہ یعلمون کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے بلین اللہ اور بے علم ماں کبل کے لیے مثال ہے کیا وہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں جو رات کو کھڑا رہتا ہے اور ایک مشرق ہے اس کی مثال دی کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں یا پچھلی آیت میں تقابل کیا عملی اور یہاں تقابل کیا علمی ایک کے عمل اچھے ہیں دوسرے کے عمل برے ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے ایک کا علم ہے ایک جاہل ہے یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ اس آیت کے سری خلاف ہے جمہوریت کہتی ہے ایک آدمی ایک ووٹ یہ جمہوریت ہے کوئی اس میں نہیں یہ کون ہے کتنی عقل ہے نام ایک آدمی ہے لا اندھا گا نہ سمجھے نہ پتہ نہ اپنا پتا اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں پولے کا اسٹیشن پرچی رکھی اس ہاتھ نپ کے تھام ہو چل. اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور مولنا تکی عثمانی صاحب کا بھی ایک ہی ووٹ یہ ہے جمہوریت کیسا خوبصورت نظام ہے جہلوں کو برابر کر دیا عالموں کے بے عقلوں کو برابر کر دیا اقل مندوں کے یہ جمہوریت ہے قرآن کہتا ہے کہ اہل علم اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں حالیہ بھی یہ برابر ہو سکتے ہیں یعنی ایسا جواب تھا بھائی ہر بندہ جواب دے سکتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا اور بڑا عجیب نظام ہے مثلا ہمارے اگر ایک ہلکے میں ایک لاکھ ووٹ ہیں کتنا ووٹ ہے ایک لاکھ جو کاسٹ ہوتا ہے یعنی ڈالا جاتا ہے امیدوار کتنے ہیں چھ ایک امیدوار نے لیے پندرہ ہزار دوسرے نے چودہ ہزار تیسرے نے تیرہ ہزار چوتھے نے بارہ ہزار یہ ووٹ لیتے رہے جس نے لیے پندرہ ہزار پانچ ووٹ وہ جیت گیا وہ ایک لاکھ کا نمائندہ ہے حالانکہ پچاسی ہزار بندوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے پچاسی ہزار بندوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا اس کے خلاف گیا ہے ووٹ لیکن وہ ایک لاکھ کا نمائندہ ہے کیوں اسے پانچ ووٹ زیادہ نکلے نہیں کیسا جاہلانہ نظام اور کیسا کفریہ نظام پاگ نظام جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا سر سید احمد خان جمہوریت کے حق میں تھے مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کے خلاف تھے کہیں گاڑی میں اکٹھے ہو گئے حضرت نیلوی صاحب سنایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت سید سلیمان ندوی نے سر سید احمد خان سے پوچھا سر سید صاحب ہمارے ملک میں کامل العقل بندے کامل العقل ذرا سمجھنا کامل العقل بندے زیادہ ہیں یا ناقص العقل زیادہ ہیں سر سیاد صاحب کہنے لگے کامل العقل تو انگلیوں پہ گنے جاتے ظاہر بات ہے ناقص العقل زیادہ ہیں تو ندوی صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ناقص العقل لوگ ہیں وہ حکومت کریں کامل العقل لوگوں پر اس لیے کہ کامل العقل بیچارے تھوڑے ہیں اور ناقص العقل جو ہے وہ کیا ہے زیادہ حکومت ناقص العقل کو ملنی چاہیے یہ ہے جمہوریت بی بی یہ جو لوگ کہتے ہیں لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے یہ آمریت سے بہتر ہوتی ہے اسلام میں آمریت ہے یہ ذہن میں رکھیے آمریت ہے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ کہ خطبہ دے رہا ہے اور ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے نہیں سنتے نہیں سنتے تیری بات کیوں نہیں سنتے ہو اس نے یہ نہیں کہا پکڑو پولیس کہاں پولیسو اس کو جیل میں یہ دا لگتا نا کیا بات ہے کہ جناب آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا ہمیں بھی ملا تھا سادہ کرتا نہیں بنے تو آٹا کیجیے بڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں عبداللہ بیٹھا ہے کہیں میرا بیٹا تو حضرت عبداللہ کھڑے کھے ہاں بابا بیٹا اس کو جواب دو تو وہ کہنے لگے واقعی بابا کا کرتا تو نہیں بنتا تھا میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ بابا کو دے دیا اس طرح دو کپڑے مل کے بابا کا کرتا بن گیا تو وہ صحابی کہنے لگا عمر اب کہو سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی کوئی ووٹنگ نہیں ہے اسلام میں آہ, ووٹ سٹو نہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے آخری وقت حضرت عثمان کو بلایا گشی تاری ہو رہی تھی زندگی کی امید نہیں رہی تھی فرمایا بصیت لکھو <laughs> ان کا جو جی لکھواؤ میرے بعد خلیفہ گشیا حضرت عثمان نے سوچا کہ اگر اس غشی میں ان کی روح نکل گئی تو بعد میں تو بڑا فساد بچے گا لکھا عمر ہوں گے حضرت عثمان نے کیا لکھا عمر ہوں گے یہ تو ظاہر بات ہے سارے صحابہ کو پتا تھا نبی پاک جب ذکر کرتے تو اپنے ساتھ ابو بکر کا کرتے پھر ذکر ساتھ عمر کا کرتے تو افاقہ ہوا ہاں کہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہا جی میرے بعد خلیفہ عمر ہو گئے تو حضرت ابو بکر مسکرائے اور فرمایا عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر یہ سمجھتے تھے کہ حکومت چلانے کی جتنے گر اور خصوصیات ہیں وہ حضرت عثمان میں موجود ہو تبھی تو کہا تم اپنا نام بھی لکھ لیتے تو مجھے اعتراض نہیں تھا تو وہ انہوں نے جناب عمر کو نام درد کر دیا حضرت عمر نے چھ بندوں کی کمیٹی بنا دی حضرت علی شہید ہوئے پوچھا آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں فرمایا نہ کہتا ہوں نہ روکتا ہوں حضرت حسن نے ہینڈ اوور کر دی معاویہ کو دے دی معاویہ نے ولی عید جزید کو بنا دیا یہ ہے اسلام جو اسلام کی خلافت چڑھ رہی یہ جمہوریت نظام جو ہے نا اس میں عوام کی طاقت عوام کے لیے نا اس کے مقابلے میں نظام ہے خلافت رب کی طاقت طاقت جو ہے وہ رب کی ہے فیصلے کرنے کا حاکم جو ہے وہ رب ہے تو یہ کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو یہ اے ذہن میں رکھیے گا کہ اہل علم اور بے علم جو ہیں یہ برابر نہیں ہے. اول عبادی کے لیے بشارت ہے جی. میرے پیغمبر لوگوں کو میری طرف سے کہہ دے آپ کو یہ اترال نہیں رہے گا جو بریلوی کہتے ہیں بھائی کہہ دے اے میرے بندوں نبی کے بندے نا حضرت شاہ بلہ نے کیا معنی کیا بگو یا محمد از ترف من بگو یا محمد ازتر من میری طرف سے لوگوں کو کہہ دے اے میرے بندو جو ایمان لاؤ ڈرو اپنے رب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں حسنت ان کے لیے جنت ہے آخرت میں حسنت جنت بلائی ترغیب ہے جی اگر مکے میں دین کی پابندی نہیں ہو سکتی اور رب کی عبادت خالص نہیں ہو سکتی تو زمین اللہ کی کشاد ہے بے شک پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کو آج بغیر حساب کے کل کنر کو اللہ مخلص اللہ الدین میرے پیغمبر کہہ دے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اس کے لئے عبادت کیا ہے دلیل وحی ہے دلیل وحی وہ تو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بنوں اس امت میں اور کہہ دے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے قول اللہ آبود مخل سلدینی تم کہہ دے میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی بندگی داو سورت دوسری بار میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی فا بو ماشے من مندونی تم جس جس کی چاہو اس کے سوا عبادت کرتے پھرو الامر للتوبیخ تحدید تم اس کے سوا جس جس کی چاہو عبادت کرتے رہو لیکن ایک بات یاد رکھو غیر اللہ کی عبادت کرو گے نا تو قل ان الخاسرین سری میرے پیغمبر پھر ان کو سمجھا دے بے شک گھاٹے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے گھاٹا کیا اپنے آپ کا اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن سنو یہی ہے نقصان واضح عبادت اگر غیر اللہ کی کرو گے تو پھر یہ باز میں رہے نقصان اٹھاؤ گے لہم من فوق احمد تخلیفوں کو روی ان کے لیے ہوگا اوپر سے سائبان آگ کا اور ان کے نیچے سے سائبان اوپر نیچے آگ ہوگی جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بشارت جو لوگ اجتناب کرتے ہیں جو لوگ بچتے ہیں تاغو سے اس کی عبادت کریں کلو ماں او بے الله فاہو تاوتن رولمانی دو سو تریپن غلط تیسوی یعنی اسی مقام پہ لکھا کلو ماں اوبید مندو دُونِ فاہ فَهُوَ فا تابو اللہ کے سوا جس جس کی بھی عبادت کی جائے وہ تابوت ہے اور رجوع کرو اور جو لوگ بچتے ہیں تاغ سے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف لحم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے عباد ددینہ بس خوشخبری سنا میرے ان بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں الکولہ قرآن کو میتو نا آسن ہو پھر پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی اچھی باتوں کی نیلوی صاحب آسانا کا مینا کرتے ہیں محکم باتوں کی متشابہ کے پیچھے نہیں لگتے اور محکم باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی لوگ ہیں عقل والے افا من حقا کل مت العذاب کیا پس وہ آدمی جس پہ ثابت ہو گئی عذاب کی بات کیا پس وہ آدمی جس پہ ثابت ہو گیا عذاب کا حکم کمن ہوا لینسا کزالک یزا معذوف ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس طرح نہیں ہے یعنی وہ جنتی ہے تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں آفا آنتا تون کے جو منفی نال کیا پستوں بچا سکتا ہے چھڑا سکتا ہے اس آدمی کو جو آگ میں ہے فی علم اللہی نفی مختار کل نبی پاک سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے جو آدمی علم ال میں دوز ہی ہے تو اس کو بچا سکتا ہے لا کن تکو بشارت اخربی لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے لہوم ہو رف ہوں کہ غرف, من فوقها غرف ان کے لیے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر بالا خانے مبنی بنے ہوئے ہوں گے چنے ہوئے ان کے لیے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر بالا خانے ہیں بنے ہوئے پیچھے کیا کہا تھا ان کے اوپر بھی آگ کے سائےبان ہوں گے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اس کے مقابلے میں یہ کہا ان کے بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر بالا خانے ہوں گے بنے ہوئے بہت ان کے نیچے نہرے وعدہ اللہ کا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا علم اکلی تیسری بطور ترقی کس طرح جی پہلے آسمان کا ذکر کیا آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا پھر انسان کی پیدائش کا ذکر تھا اب انسان کی تربیت کا ذکر ہے جی ضروریات کا کیا نے نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی ہو یا نا بیا پھر اس نے چلائے چشمے زمین میں چشموں سے مراد ندی نالے نہریں دریا سوا جو بھی ذرا پھر اگاتا ہے اس کے ذریعے کھیتی مختلف الوانو ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں سما یا ہی خوشک ہونے لگتی ہے فترا مسفرن پھر تو دیکھتا ہے اس کو زردی مائر سما یا جالو پھر کر دیتا ہے اس کو ریزا ریزا ان نفیزہ کا ذکر اس میں البتہ نصیحت ہے لے لاپ عقل والوں کے لیے حضرت صاحب کہتے ہیں تیری پیدائش اور تیری زندگی بھی اس کھیتی کی طرح ہے ری میں مادر میں تھا پھر تجھے ری میں مادر سے باہر نکالا جس طرح کھیتی نکلتی ہے پھر وہ کھیتی بڑھنے لگتی ہے اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں تو بھی اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے بڑھاپا آ گیا وہ جو کھیتی زردی مائل ہو جاتی ہے اسی طرح تو بھی زرد ہو گیا اس میں نصیحت ہے کلوالوں کے کھول دیا اسلام کے لیے والا نور امر ربے اور وہ توحید کے نور بے اپنے رب کی طرف سے کمن ہوا لئی سکز مقدر ہے اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اس طرح نہیں ہے مشرق ہے پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے وہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں اللہ نزل آسن سے کتابا اللہ نے اتاری امدہ امدہ باتیں کتابا یعنی وہ کتاب متشابہن جس کے مضمون ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مثانیہ اس کے مضمون بار بار تکرار سے آتے ہیں کیا یہ اللہ نے اتاری وہ کتاب دلیلیں وحی تیسری اللہ نے اتارا عمدہ عمدہ کلام یعنی وہ کتاب متشاب جس کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں پھر تضاد کوئی نہیں جو سدے کو بازو بادا مسانیت بار بار دوہرائی جاتی ہے بار بار پڑھنے سے بندہ اکھتا نہیں ہے تکش ارومنو راؤتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے چمڑوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یا ایت عذاب والی آتی ہے نا تو ان کے جسم کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں سمت علی نب رحمت والی آیت آتی ہے پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف عذاب والی آیتوں پہ کاپنے لگتے ہیں رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رحمت والی آیت پہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں ہد اللہ یہ خشو و خزو کی یہ حالت یہ ہے اللہ کی ہدایت یا ذالك, ذالك القرآن. یہ قرآن ہے اللہ کی ہدایت ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی میں یونیب اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ یعنی زدی اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج چل گیا ہے محفل حسن کا آپ نے بھی دیکھی ہوں گی مجھے تو کہیں شامل نہیں میں کسی محفل بڑی میں ہوا نہیں گیا لیکن میں نے سیڈی اس کی ایک دو جگہوں پہ دیکھی ہے اس میں پرانے پاک کی انتہائی تو ہی انتہائی بھی ادبی قرآن کہتا ہے تکشرو من ہو جلود ہو. اے تضاب والی آئے تو ہو جاتے ہیں. لگتے ہیں اور وہاں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ ناچ رہے ہود ہو. رہے پھول ہے یوں پھول بھی اوپر پھینک رہے پھر ناچ رہے نعرے لگا رہے کھڑے ہیں ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہیں سارے پڑھنے والا ہے سفن سفایا ہو. داڑی مو چٹ وہ پڑھ رہا ہے اور اتنی اتنی سفید داڑیوں والے اس کے منہ پہ بوسے لے رہے چوم رہے ہیں اس کا منہ جو جن لوگوں نے ان کو قریب سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا نماز نہیں پڑھتے ایک کاری مصر کے کاری کو کہا گیا کہ ٹوپی لے کر کات کرو سا کیا کرانی لیجیے تو ان کرنی ہے ٹوپی لے کے نہیں کرنی وہ ذد کر گیا میں کرتا ہی نہیں سر پہ میں نے ٹوپی نہیں لے بعد اس میں پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں داڑھی منڈے ہیں اور لوگوں نے مزاق بنایا ہوا ہے تماشا بنایا ہوا ہے اور یہ ایسا پڑے بندہ حیران ہوتا ہے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو رونگ کیا پس وہ آدمی جو اپنے چہرے سے ہٹاتا ہے برا عذاب قیامت کے دن جو عذاب چہرے پہ پڑے گا کا من ہوا لہ سک یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے جنتی ہے اور اور دنیا کی زندگی میں اور البتہ بہت بڑا ہے لو کانو ایک تمثیل آ رہی ہے جی یہ اس کی تمہید ہے تحقیق جی ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں لیں لال لہم شاید کہ وہ سمجھیں قرآنن وہ قرآن عربی زبان میں, میں کون شاید کہ وہ شرک سے بچ جائیں ضرب اللہ مسئلہ مثال مومن اور مشرق کی بھی جس کے لیے تمید باندھی گئی بیان کی اللہ نے ایک مثال رجولن ایک مرد ہے شیشرکا اس میں کئی مالک شریک متشاق سونا زدی بدخوہ رجولن سالہ مان لے رجولن اور ایک اور مرد ہے وہ سالم اور مکمل ایک مرد کا غلام ہے ایک آدمی ہے نوکر ہے اس کے کئی مالک ہیں اور مالک بھی انتہائی زدی ہے ہٹ درم ہے ایک کہتا ہے تو یہ کام کر دوسرا کہتا ہے پہلے اے کام کر ایک کہتا ہے میں نے تجھے لاہور بھیجنا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے تجھے رول پنڈی بھیجنا ہے ایک کہتا ہے میری جوتیاں پالش کر دوسرا کہتا ہے میرے کپڑے استری کا اور ایک غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہل یہ سبھی آنے کیا یہ دونوں برابر ہیں حالت میں یہ دونوں برابر ہیں نہیں وہ تو مصیبت میں جکڑا ہوا ہے جس کے کئی مالک ہیں اچھا وہی ہے جس کا ایک مالک ہے اللہ نے فرمایا بندہ وہ اچھا نہیں ہے جس کے کئی مشکل کشا ہیں بندہ وہی اچھا ہے جس کا ایک ہی مشکل کشا ہے الحمدللہ تمام سمراجی تمام سفات کار سازی اللہ کے لیے ہیں بل اکثر لا یا بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اس حقیقت کو ان کا کم تم جواب سوال مقدر اس پہ تو موت آ جائے گی جب مزاخ میں کہا کرتے تھے مر جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی بے شک تجھ پہ بھی موت آنے والی ہے بند وَا می تون اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں انہوں نے یہاں رہنا ہے انہوں نے بھی میرے پاس آنا ہے سما کم یا پھر بے شک تم قیامت کے دن اندا ربکم اپنے رب کے ہاں تخت سے مون آپس میں جھگڑو گے مشرقین کہیں گے ما جانا من نذیر ہمارے پاس کوئی نظیر نہیں آیا ہے نبی پاک فرمائیں گے میں نے رب کا پیغام کما حق پہو پہنچایا پھر اللہ فیصلہ کرے گا تو قیامت کے دن تم آپس میں جھگڑو گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے انتقال کے وقت جب صحابہ کے ہوش اڑ گئے تھے حضرت عمر جیسا جری آدمی اور بہادر آدمی اور ابکری آدمی ان کے ہوش بھی ٹھکانے نہ رہے اور ننگی تلوار پکڑ پکڑنی جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر کے رکھ دوں گا نہیں آپ فوت ہوئے حضرت موسا موسا کی طرح گشی آئی ہے ابھی اٹھیں گے مشرق منافقین کے سر قلم کر دیں گے دلوار لیے کھڑے حضرت عثمان کے ہوش اڑ گئے پہچانتے نہیں حضرت علی کی زبان بند ہو گئی یہ حالت ہے صحابہ کی لیکن حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی جن کا نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے آج اسی کے ہوش ٹھکانے کھڑا ہے حالانکہ سب سے زیادہ محبت ان کو ہے حجت الوداع میں آیت اتری آئے لکم دینکم یہ رو پڑے اس سے روئے نبی پاک نے چار دن پہلے خطبہ دیا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے الدنیا فختار تو روئے صحابہ نے پوچھا کیوں ایک بندے کا ہی تو ذکر ہو رہا ہے تو فرمایا بندے سے مراد خود نبی پاک ہیں اور نبی پاک نے اب دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا فختار ال وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ نہیں سن رکھی ہے چار دن پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا جمعرات کے دن زور کی نماز کے بعد جس میں آپ نے فرمایا تھا ان اللہ خیر عبدن اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے بین دنیا, دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی چاہتا ہے فختار ال اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا آج اشاط ال توحید و سننا کے علما اور عوام نے بھی نبی پاک کی اسی زندگی کو مانا جس کو نبی پاک نے اپنے لیے خود پسند बैन آخر بینت دنیا وال آخر تو جس دنیا کی حیات کو نبی پاک نے پسند نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں آخرت کی حیات کو پسند کیا تو آج جو لوگ دنیا کی حیات کے قائل ہیں جس کو نبی پاک نے پسند نہیں فرمایا ان لوگوں کو حیاتی کہلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے حیاتی دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی اس حیات کو پسند کیا حیات کو نبی پاک نے اپنے لیے خود پسند کی فختار الخرہ اس آدمی نے بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا پھر نبی پاک این آخری ٹائم میں اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ بر رفیق آلہ اللہ بر رفیق العالی. رفاقت آلہ میں آنا چاہتا ہوں پھر حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے واہ اب تلا جیلا میرے بابا نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا جنت الفردوس میں تو جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں ہے عرش کے نیچے ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں من جنت تل فرد سے ماہ ہو تو حضرت ابو بکر تو پہلے روتے تھے جب نبی ابا کی جدائی کا کوئی ذکر ہوتا لیکن آج آج باقی سب رونے میں لگے ہوئے ہیں سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اگر کسی کے ہوش قائم دائم ہے تو ابو بکر ہے اس لیے کہ یہ ساری ذمہ داریاں اسی کے کندھے پہ آنے والی ہیں اگر اس کے بھی ہوش اڑ جاتے تو اس امت کی ڈاما ڈول کشتی کو سنبھالتا کون آج اس کے ہوش پوری طرح ٹھکانے میں آئے اندر چلے گئے علامہ اقبال کہتا ہے نا آمناتھ پر مولا کلیم ابل سینا ہمت او اشتے ملت راچو اب علامہ اقبال بعض اوقات اتنی اونچی بات کہتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے ملت راچو ابر اسلام و و غار بدر قبر غارو اسلام و غار و بدر کب اس میں جو ایک لفظ ہے نا ہمت ہشت ملت راچو اب کشت کہتے ہیں کھیتی کو کھیت کو اور ابر کہتے ہیں بادل کو وقت علامہ اقبال کہتا ہے کہ کھیتی جو ہوتی ہے یہ لہلانے تب لگتی ہے جب بارش برستی ورنہ تو سوکھنے لگتی سوکھنے لگتی ہے تو بادل اوپر سے آتا ہے اور اس کھیتی پہ برستا ہے تو اس سے فصلیں باہر نکلتی ہیں اور فصل لہلانے لگتی ہے کہتا ہے ہمت او اشتے ملت راچو اب یہ جو امت کی یہ جو امت کا کھیت تھا نا نبی پاک کے انتقال کے بعد جب صحابہ کے ہوش اڑ گئے نا تو یہ جو امت کا کھیت تھا نا یہ سوکھنے لگ گیا تھا ابو بکر اس پر بادل بن کے برسنے لگ گئے ہمت ملت راچو اب سانی اسلاموں غارو بدرو کتنی ہمت کے ساتھ اندر گئے نبی پاک کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا آپ کے ماتھے کو بوسا دیا اور پھر قاتب تحیم و میتا تیری زندگی بھی پاکیزا اور تیری موت بھی کتنی حمد ہے باہر نکلے ممبر پہ آئے اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ اللہ رسل یادموں پہ بیٹھو اور میری بات سنا اب صحابہ ادھر آ کیونکہ یہ اندر سے ہو کے آئے ہیں یہ صحیح صورت حال بتا سکتے ہیں اللہ کی حمد و سنا کی نبی پاک کے پہ پتو درود و سلام بھیجا اور فرمایا ایوہ الناس من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد محمد صلی اللہ علیہ کن کو خطبہ دے رہے ہیں جی تو صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا وہاں کوئی مشرقین کا مجمع تھا پھر ابو بکر نے یہ انداز کیوں اپنایا من کا نا من کم یا بدو محمد فینا محمد ان کدم جو تم میں محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کوئی عبادت کرتے تھے کیسا خطیب ہے کہتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ ان پہ موت نہیں آئی تو تم اپنے نبی کو معبود مانتے ہو کہ موت تو معبود پہ نہیں آنی تو تم اپنے نبی کو معبود مانتے ہو اور اگر معبود مانتے ہو تو پھر کان کھول کے سنو اندن پھر <تصفيق> انہوں نے اس آیت کو پڑھا تم نے قرآن نہیں پڑھا ان کا می تم انا <وَإِنَّهُم> وما محمد إلا رسول کد خلط من کب لسول اف ماتا کو حضرت عمر نے جب سنا یقین آیا گھٹنوں کے بل کستے گستے, گستے ممبر کے قریب آئے اور فرمایا ابو بکر تجھ پہ اللہ کی رہنتے ہوں ہم تو یہ ایتیں بھول ہی گئے تھے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ایتیں آج تجھ پہ اتر دے ان کا میے تم ان شکر کرو یہ وہاں نہیں تھے یہ جو ٹھیک ہے نا حیات کے یہ شکر کرو وہاں نہیں تھے ورنہ انہوں نے ابو بکر کو کہنا تھا نہیں پتا واو آسفا یہاں قوم کو الو بنا رکھا ہے یہ تغایر چاہتی ہے واو آفا ہے تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں تو دونوں کی موت میں فرق ہے ابو بکر ذرا خیال نال گل کر حضرت اب بکر کو نہیں پتا تھا بھئی یہ واو آتفا ہے انا کا میتوں و این او تو واو آتفا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا اس میں آ جائے گا تو کیا موت کسے کہتے ہیں موت کس کا نام ہے ان روح من جیسا روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جانا اس کا نام کیا ہے موت حضرت اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی زن کے معنی میں بھی آتی ہے جی کبھی کے معنی میں بھی آتی ہے بھی مرنے والا بے شک مرنے والا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں یہ بھی ایزن کے معنی میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت تھانوی کی کتاب امداد الحکام اس کا ایک حوالہ میں آپ کو لکھواؤں گا مولانا ابد الشکور والد مولانا ابد ال کریم تھلوی اور مولانا ظفر احمد اسمانی ان دونوں نے اس فتوے کو مرتب کیا امداد القام سفر تین سو بیالیس جلد پہلی پوری بھارت آپ کو لکھوا دوں انبیاء کی حیات بادل موت حیات برزخیہ ہے انبیاء کی حیات بادل موت حیات برزخیہ ہے جو دوسرے اموات کی جو دوسرے اموات کی حیات برزخیہ سے اکو اشد ہے جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے قال اللہ تعالی ان کا می تم و این سو بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي الْمَوْتِ سو بہ الْمَوْتَ و بینہ فیل الْمَوْتَ فنل سوا سہ وا کیا نا کہتے ہیں جو انبیاء کی دنیا بھی موت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے کیوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کا می تم و ان می اللہ نے مشرقین کی موت و اور نبی پاک کی موت کو برابر ذکر کیا سا برابر ذکر کیا فا تو یہاں سے معلوم ہوا انتل کلے سوا اون کہ سب کی موت جو ہے سوا وہ کیا ہے برابر ہے کس نے لکھا حضرت تھانوی نے امداد الحکام میں اور مولانا ابد الشکور والد نے اس کو مرتب کیا مولانا ابد ال گم تھلوی نے میں نے اپنے رسالے حیات النبی میں اس حوالے کو پیش کیا ہے یہ جو حضرت کا حوالہ ہے. فمن پس کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے اللہ القرآن سچی بات اس کے پاس پہنچی الحیط صفی جہنم کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا تخویف ہو گئی ویج کے اور وہ جو لے آیا سچی بات پیغام حق توحید مراد نبی پاک جی؟ یا مراد قرآن سے جو لے آیا نبی سچی بات و صدقہ بھی اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی صحابہ مراد ہے؟ رسول حضرت ابو بکر کا نام انفرادیت سے یہاں لکھا گیا جی الاح المتقون وہی لوگ ہیں متکون پرہیزگار لہما ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے یہاں کا جزاس یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا کی یہ جزا کیوں مقرر ہوئی تاکہ دور کر دے اللہ ان سے ان کے برے برے عملوں کو اور بدلے میں عطا کرے ان کو ان کا حضر بہت اچھا ان عام کا جو وہ کرتے تھے علیہ صلی اللہ بھی کافی تم برائے مشرقین مشرقین نبی پاک کو اپنے معبودوں سے ڈرایا کرتے تھے ہمارے بزرگ پکڑ لیں گے اے چھو کر دینے سے تباہ کر چڑھتے بڑی اثر بڑے قوت والے صلاحی کافی نبدہ کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے کا اور وہ مشرقین ہیں تجھے ان معبودوں سے جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے نا اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے دے نا اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں علیہ صلی اللہ انتقام کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا و لسالتا ہوں دلیل اکلی چوتھی اللہ سبیل اعتراف اور اگر تو ان سے پوچھے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو البتہ کہیں گے اللہ نے تم سمرا تفصیلی گزشتا کتنے دلیلیں گزری ہیں تفصیلی ان کا سمرا اللہ پیش کرنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کہہ دے بھلا دیکھو تم جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان ارادن اللہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ بے زر کسی تکلیف پہنچانے کا حل ہونا کاشفا تو ضروری کیا وہ کھولنے والے ہیں اس تکلیف کو دور کر دیں گے یا ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا کوئی رحمت پہنچانے کا حل ہنسکا تو رحمت ہی کیا وہ روکنے والے ہیں اس کی رحمت کو کیا اختیار ہے تمہارے معبودوں کے ہاتھ میں کل حسبی اللہ میرے پیغمبر کہہ دے مجھے اللہ کافی ہے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے کل یا کھانا اگر تم ضد و انعد کی بنا پر حق نہیں مانتے ہو توحید کو نہیں مانتے ہو ہمارے دعوے کو نہیں مانتے ہو تو اپنی ڈگر پہ چلتے رہو اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پہ میں عمل کرنے والا ہوں ان قریب تم جان لوگے گے ہلکے عما تم آگے جان لوگے گے میں یاتی ہے عذاب کس پہ اترتا ہے وہ عذاب یو ہے جو اس کو زلیل کر کے رکھ دے گا وہ یہ عذاب مقیم اور کس پہ اترتا ہے عذاب دائمی میں یاتی عذاب یوخیے دنیا کا عذاب عذابی جیسے بدر میں پکڑا دنیا میں مقتول اور مغلوب کروا کے یہ ہلو علیہ عذاب مقیم قیامت کا عذاب ہے جی لیکل کتاب بے شک ہم نے اتاری آپ پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے بالحق انصاف کے ساتھ سچ کے کیا ہے دلیل وحی چوتھی فمن تدا فل جس نے ہدایت پائی اپنے فائدے کے لیے پائی اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وباد اسی پہ آئے گا ومانتا علیہم کے وکیل اور تم نہیں ہے ان پر نگہ مان اللہ طل انفین موتیا دلیل اکلی پانچویں جی بطور ترقی پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا پھر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا پھر انسان کی تربیت اور اس کی روزی کا ذکر کیا اب انسان کی آخری زندگی کا بیان ہو رہا ہے اللہ کھینچ لیتا ہے روموں کو ہی نہ موتہا ان کی موت کے وقت اور جن کو نہیں مرنا فی منا ان کی نیند کے وقت یوم سے کلتی کزا موت پھر روک لیتا ہے اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اور دوسری روح کو نیند والی روح کو چھوڑ دیتا ہے الا اجل مسمل ایک وقت مقرر تک وہ بھی موت مراد ہے جی انفیزال کا بے شک اس تصرف میں کہ جس روح کو چاہے روک لے جس کو چاہے چھوڑ دے اس تصرف میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دھیان کریں تمام مفسرین نے آپ جو تفسیر بھی اٹھا کے دیکھیں گے یہاں یم سے کلتی علی الموت پہ وہ لکھیں گے کہ یہ روح قیامت کے دن لوٹے گی جو تفسیر بھی آپ اٹھا لیں رول مانی ہے ابن جریر ہے ابن کثیر ہے کشاف ہے پزابی ہے جلال ہے کتنی تفصیلیں آپ اٹھا لیں سب میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ روح جو اللہ روک لیتا ہے یہ قیامت کے دن تک روکتا ہے قیامت کے دن روح پھر جسم میں آئے گی از انفوس و زب جب روئے اپنے جسموں سے ملائی جائیں گی تو وہ دن کون سا ہوگا قیامت کا دن اس سے پہلے روح اس دنیا میں واپس نہیں آتی امیت جی امت من دون نلاہ شفا شکوا کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے نیچے نیچے سفارشی تیسری زجر ہے جی شکوہ میں لکھوا لکھوایا شکوا زجر حضرت صاحب کہتے ہیں قریب قریب ہی ہے تیسری زجر ہے جی اور پہلی زجر کی تشریح ہے جی پہلی زجر کیا تھی جی انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا ہم اللہ الا نا اللہ سورج سبا یاسین صافات اور سواد کا مضمون بیان ہو رہا ہے نفی شفاعت غالبہ کیا انہوں نے بنا لی اللہ کے نیچے نیچے سفارشی کہ یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں کل اول کانو کہہ دے میرے پیغمبر اگرچہ وہ ہو کہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہو ولا یا کلون اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ان تدو کہ تم ان کو پکارتے ہو انہیں تمہارے پکارنے کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر بھی وہ سفار ہیں یہ مطلب ہے تو کہ اگرچہ وہ ہوں کہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور وہ سمجھتے نہ ہو علم و شعور نہ ہو پکارنے والے کی پکار کا پتہ بھی نہ ہو پھر بھی سفار کیے نہیں نہیں کل میرے پیغمبر کہہ دے للہ شفات و جبیہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے شفاعت ساری کی ساری شافع معذون لہو اور مشفوع لہو جو ہے وہ کیا ہو مواحد ہو شفاط اللہ کے, میں اسی کے لیے بادشاہی طرف کا یعنی ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا توحید بیان کی جاتی ہے مشکل کشا صرف اللہ حاجت روا صرف اللہ عالم الغیب صرف اللہ یہ بیان ہوتا ہے اس مع ان کا بد منقبض ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جب توحید ہی بیانوں اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے ان کے دل منقبض ہوتے ہیں بہلا ذوقر اللہ امدونی اور جب ذکر کیا جائے اس کے سوا اوروں کا اضاحم یہ تب پھر نعرے لگاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اچھلتے ہیں کودتے پیران نے پیر نے بیڑا کنارے لگا دیا شمس شمست نے سورج کو نیچے اتار لیا اور بوٹی بھون لی اور فلا بزرگ جو ہیں بیٹے دیتے ہیں اور فلاں جو ہیں وہ شفائیں دیتے ہیں اور وہ وہاں گیا تو بیٹیاں لائن لگ گئی بڑے خوش ہوتے ہیں دل. توحید بیان کی جائے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں میں م... نہیں پڑھانا ہے بس سوا دس بجے ٹھیک پھر شروع کرتے ہیں